اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچت ہے تو اپنی رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے پھر جب وہ انہیں اپنی پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے جب ہی ان میں سے ایک گروہ اپنی رب کا شریک تھرانی لگتا ہے